<Oh um Ahmadiyat yeah. zindabad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 خدا ہر دل میں احمدی زندہ با احمدی یا زندہ بار زندہ زندہ کرتے تلت تلت تھے صدیوں سے جس کا مہدی ہے آج چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے پرچم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد بحمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد اہم زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ, بار زندہ, بار زندہ, بار زندہ بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار اہم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب کما کتب علی الذین من قبل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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَجِيظًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فمن خيرا فهو خَيْرٌ سہولہ إِن لم تَعْلَمُونَ مو دن ہی تو ہے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 کاش تم علم رکھتے اس کے فوائد کا شاہ علم فی الدل ادل نصی عب نتی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مذيضا أو على سفر فعدتم أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله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 ُجِيبُ دَعْوَتَ ٱلْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِٱلَّذِى أُرْسِلَ مَعَهُۥ لَعَلَّهُمْ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو یقیناً میں تو قریب ہوں میں دعا کرنے والے کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکاتا ہے بس انہیں بھی چاہیے کہ میرے تقاضوں کو پورا کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں باللہ اللہ نشطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو ایمیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو کنٹرولس پہ ہیں سامعین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں نشر کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شب رات آٹھ رات نو سے دس بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پہ ہی عربی زبان میں اور پھر دس سے گیارہ بجے ایف ایم پہ ہی بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے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 پھر دنیا کے مختلف ممالک میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے بطور مبلک کے خدمات انجام دیں اب ان کی تعیناتی کینیڈا میں ہے جہاں یہ جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور وائس پرنسپل کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کا عام طور پہ جو مضمون ہوتا ہے وہ سیرت عضرت صلی اللہ علیہ وََِ کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں ان کی پاک سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے وہ رمضان کے حوالے سے آ, رمضان کے متعلق جو مش, آ, سوالات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوگا اور اس میں رمضان کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ شاء اللہ القدر ہے آ, یا کم از کم ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ للت القدر ہے یعنی انتیسویں کی رات ہے اور اسی طرح عید کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو اس کو بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے گفتگو کا طریق ایسے ہوتا ہے یا ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان افتتاحی کلمات کو سنیے اس کے بعد ان کلمات کے مکمل ہونے کے بعد پھر ہمارا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا جو آپ کے سوالات اور پھر ہمارے مؤز مہمان کا جواب دیں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ آج افطار تک چلے گا افطار کا وقت جو ہے وہ آج آٹھ بج کے اکیاون منٹ ہے اور اگر ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ کا آگے پیچھے بر وہ صحیح ٹائم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ اس وقت ہم افطار کا وقفہ کریں گے اذان آپ ہمارے پروگرام میں آپ سنیں گے اور اس کے بعد افطار کا وقفہ ہوگا اور پھر کچھ وقفے کے بعد یعنی افطار کے بعد روزہ کھول کے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اور اس طرح ایف 100.7 ہنڈریڈ پوائنٹ پہ آپ کا ہمارا ساتھ ان رات 10 بجے تک رہے گا اور 10 بجے پھر ہم اس فریکوینسی کو خیر بات کہیں گے اور اے ایم 530 کی فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جہاں آپ کے ساتھ ہم براہ راست پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ تقریبا گیارہ بجے تک چلے گا اور گیارہ بجے آپ کی خدمت میں ہمیں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن اثر عزیز کا تازہ ترین خطپہ جمعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور یہ خطبہ ہمیں پروگرام کے آخر تک لے جائے گا تو یہ مختصر خلاصہ ہے ہمارے پروگرام کا اس میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم اس کا میں نے ذکر کیا اب ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی عبدالرشید ہنور صاحب بسم اللہ السلام علیکم رحمۃ ہم رمضان المبارک جو کہ بہت ہی برکتوں والا بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے اس کے آخری ایام جو اس سال کے ہیں ان میں سے گزر رہے ہیں خدا تعیٰ کے فضل سے یہ رمضان جو ہے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بلکہ کہنا چاہیے نوع انسانی کے لیے ایک خاص تحفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ لیے ہر سال لے کر آتا ہے بے حد برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ بےحد ترقیات جو روحانی ایک انسان حاصل کر سکتا ہے اس مہینہ کے ذریعہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں کشوف کی حالت کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اوپر کشف کی حالت کو آسان کر دیتا ہے <perde> <قرصت> حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا شاہ رن اول رحمتن کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ رحمت ہے وہ اوسط ہو مغفرت اور اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی, کی مغفرت کی نوید لے کر آتا ہے وہ آخر ہو عت اور آخری حصہ جو ہے وہ آگ سے نجات کا حصہ ہے تو اس وقت ہم آخری حصہ میں سے گزر رہے ہیں تو در حقیقت دیکھا جائے تو یہی ایک ایکسپلینیشن ہے للتُ القدر کی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <تصفح> نے ہمیشہ عبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کو نفل ٹھہرایا ہے وہ شاہ رن اول ہُو وَآخِرُهُ اوسط مِنَ مغفرتوں وہ آخر نارے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی اشراء رحمت ہے اور درمیانی اشراء مغفرت کا موجب ہے اور آخری اشراء جہنم سے نجات دلانے والا ہے یہ اس کے اندر جیسا کہ ہم نے دیكھا آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے لہلتن کا لفظ استعمال فرمایا ہے لہلتن کا کیا مطلب ہے در كا دیكھا جائے تو عربی کا ایک اور لفظ لیلہ بھی پایا جاتا ہے اگر اس کے معنی خالی رات کے ہوتے تو لیلون کا لفظ بھی کافی تھا جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن کریم میں سیونٹی نائن ٹائمس اناسی دفعہ استعمال ہوا ہے لیکن لیلون کا لفظ لیکن لہلتون کا لفظ صرف آٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جہاں پر عظمت شان کسی رات کی مراد ہو جہاں پر اس میں نزول کلام الہی مراد ہو ہر اس جگہ پر لہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ایسے احکامات دیے گئے ہوں جہاں شریعت کی بات کی گئی ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کا پیغام انسان تک پہنچایا گیا ہو وہاں پر لفظ لہ کا استعمال ہوا ہے ہم قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزل ناحو فی لت القدری کہ ہم نے اس کو للت القدر یا قدر کی رات میں اتارا وہ مادر آلت القدر تجھے کیا معلوم کہ للت القدر کی عظمت کیا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی شاید نہیں ہو سکتا لیکن آج کل جو غلط تصور پایا جاتا ہے للت القدر کا وہ ہر طرف ایسے محفلیں جما کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے جیسے ان کو للت القدر کے مفہوم کا کامل علم ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک ایسا وسعت والا کلمہ ہے ایسا خدا تعالیٰ برکتوں کو اور عظمتوں کو ہمارے دلوں میں بٹھا دینے والا کلمہ ہے کہ انسان جب جوں ہی جتنا جتنا اس کی گہرائی میں چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے اس کے خدا تعالیٰ کی عظمتیں اس کے دل میں زیادہ آسن رنگ میں نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں ایک حدیث کے ذریعہ سے بھی اس بات کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک تمام نمازیں باجماعت ادا کیں تو اس نے للت القدر کا بہت بڑا حصہ پا لیا یعنی للت القدر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز کیا ہوگی نماز با جماعت ادا کرنا گویا صرف آخری دنوں میں تلاش نہ کریں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا سال کچھ نہیں کیا پھر رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی کچھ نہیں کیا نہ نمازیں پڑھیں نہ قرآن کریم کی تلاوت کی نہ خدا تعالیٰ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے تھی کہ اور اب صرف میں آخری دس راتوں میں اگر جاگ جاؤں آخری دس راتوں میں اگر عبادت کر لوں تو مجھے وہ للت القدر نصیب ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا رسول یہ فرماتا ہے گویا صرف آخری دنوں میں تلاش نہ کریں بلکہ سارے رمضان میں پوری عبادت بجا عبادات میں لائیں پھر حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمی رمضان, آمی. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے خدا تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی خیر سے معروم کیا گیا وہ محروم کر دیا گیا تو یہ عظمت ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے بارے میں بتائی اور پھر اس کے اندر جو للت القدر ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو غاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ہم نے بھی رمضان کی پہلی دس تاریخوں میں اتقاف کیا اس کے خاتمہ پر حضرت جبریل آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جس چیز یعنی للت القدر کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے اس پر آپ نے ہم یعنی ہم سب نے صحابہ نے درمیانی دس دنوں کا اعتکاف کیا اس کے خاتمہ پر پھر حضرت جبریل نے ظاہر ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسویں رمضان کی صبح کو تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے للت القدر کی خبر دی گئی تھی مگر میں اسے بھول گیا ہوں اس لیے اب تم آخری دس راتوں میں سے وطر راتوں میں اس کی تلاش کرو میں نے دیکھا ہے کہ للت القدر آئی ہے اور میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور جس دن آپ نے یہ تقریر فرمائی بادل کا نشان تک نہ تھا پھر یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر ظاہر ہوا اور بارش شروع ہو گئی پھر جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے نشان ہے ایسا خواب کی تصدیق کے لیے ہوا صحیح بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو درج کیا ہے یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کی مختلف توجیہات لوگ کرتے ہیں اور اعتراض کرنے والے اس کے اوپر اعتراضات بھی بہت سارے کرتے ہیں لیکن اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہمیں للتُ القدر کی تشریح بیان فرما دی ہے وہ ہمارے لیے ایک لا عمل بن جاتی ہے ایک راہ ہدا بن جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے للاۃ البدر قدر کے بارے میں خبر دی لیکن میں اسے بھول گیا واقعہ جو تفصیلی دوسری دوسرے مقامات پر آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے تو اس کی وجہ سے آن ر صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو دیکھا جائے تو اس میں ایک سبق تھا تمام مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے لیے جو کامیابی کی راہیں ہیں وہ کھلی ہو سکتی ہیں اگر آپس کے اختلافات تم ختم کر دو اور آپس کے اختلافات تم سے وہ راہیں گم کر سکتی ہیں جو کہ تمہیں ترقی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں پھر ایک اور بات اس صدی اس میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جس سال کا یہ واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بات مجھے یا جو علامت مجھے دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ اس سال بارش ہوگی لالت القدر کے روز اور میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی کے درمیان میں یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کی یہ علامت بتائی گئی ضروری نہیں کہ یہ علامت ہر سال پوری ہو کسی وقت یہ ہو بھی سکتی ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علامت پوری نہ ہو اور پورے آخری اشرہ میں کبھی بھی بارش نہ ہو تو اس میں یہ بہت ہی اہم بات یہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہمیں عبادت کر کے خدا تعالیٰ کی راہ میں محنت کر کے خدا تعالیٰ کی راہ کو تلاش کرنے خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن اس میں رحمت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے تو للت القدر جو ہے جیسا کہ پرانی روایات سے بزرگوں کی روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ہی رمضان میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف رات جو ہے وہ للت القدر کی ہو سکتی ہے اب جیسا کہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حالات دیکھتے ہیں ایک ملک میں چاند ہے بلکہ بعض دوقات تو ایک ہی ملک میں دو دفعہ عید منائی جا رہی ہوتی ہے یا رمضان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں طاق راتیں مختلف ہوں گی اور پھر اس انداز میں مختلف دعوی سامنے آتے ہیں کہ للت القدر فلحان رات کو تھی للت القدر فلاں رات کو تھی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ للت القدر مختلف افراد کے لیے مختلف انداز میں ہو سکتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ نے جو للت القدر دکھائی آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہو سکتا ہے وہ اکثر مسلمانوں کو بھی دکھائی گئی ہو وہ اس رات تھی جب کہ بارش ہوئی اور جو چھت تھی مسجد نبوی کی وہ خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی جو تھی وہ ٹپکتی تھی اور جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اے اے اے اس بارش میں ہی انہوں نے سجدہ وغیرہ کیا پھر ایک اور جو روایت ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و نے جب بھی آخری عشرہ میں داخل ہوتے تو کمرے ہمت کس لیتے کہ اب یہ عبادت کی گھڑیاں ہیں تو پہلے سے بہت بڑھ کر عبادت کرتے حضرت صلی اللہ علیہ و پہلے ہی عام انداز میں بھی اس قدر طوالت اور حسن کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ فرمایا جاتا تھا جو لوگ جو صحابہ آپ کے ساتھ عبادت کرنے میں کبھی سعادت پا لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طوالت کو کے بارے میں نہ پوچھو اس کے حسن کے بارے میں بھی نہ پوچھو اس قدر حسین ہوتی ہیں وہ وہ قیام اور اس قدر لمبا ہوتا ہے وہ قیام کہ وہ بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے اپنی راتوں کو زندہ کرتے اور گھر والوں کو بیدار فرماتے تھے تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ جب آدمی خود اٹھے تو اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازوں کے لیے نوافل کے لیے اٹھائے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہوتا تھا اور خاص طور پر ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو زیادہ باقاعدگی سے اٹھاتے تھے اور ان کو نماز ادا کرنے کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے پھر ایک اور بات جس سے کہ للت القدر کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں آپ نے فرمایا میں نے رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات للت القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں فرمایا کہ تو یہ دعا کر کہ اللہ ان کا تو حب فاف و کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تیرا شیوا معاف کرنا ہے تیرا طریق معاف کرنا ہے تو جو جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی معاف کرنا ہے فاف و تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اب اس سے ایک بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ حقیقتاً للت القدر ہے کیا چیز اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس لمحہ خدا تعالی ایک انسان کو یہ کہہ دے جا میرے بندے میں نے تیرے سارے گزشتہ گناہ تجھے معاف کر دیے وہ گھڑی لالت القدر کی گھڑی ہے وہ گھڑی ہے جس میں تقدیر اس کی بدل جاتی ہے جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو یک قلم معاف کر دیتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ولیرا بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ السلاۃ الخمس وجم آتو اجم کہ پانچ نمازوں ہر ایک ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک لی نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے لیے جو دوسری نماز ہے وہ کفارہ بن جایا کرتی ہے اس کے گناہوں کا اس کی سستیوں کا صرف گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر اب زہر سے لے کے اثر تک جو بھی سستیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں اثر کی نماز ان کے لیے ہمارے لیے کفارہ بن گئی پھر اثر سے لے کر مغرب تک جو بھی سستیاں کوتاہی عام سے ہوئیں مغرب کی نماز اس کے لیے ہمارے لیے کفارہ بن گئی پھر مغرب سے لے کے عشاء تک کی تمام سستیاں جو تھیں وہ عشاء کی نماز ان کے لیے کفارہ بن گئی پھر عشاء سے لے کے صبح فجر تک جتنی بھی سستیاں تھیں ان کے لیے نماز فجر جو تھی وہ کفارہ بن گئی پھر فجر سے لے کے ظہر تک جتنی بھی کمزوریاں سستیاں غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز اگر ہم صحیح انداز میں ادا کر لیں تو خدا تعالیٰ ان کے لیے غفارا ہمارا سامان کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مزید ہم پر رحم فرماتا ہے کہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نمازیں درست نہ پڑی گئی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ جو ہیں وہ معاف... نہ ہو سکے ہوں ان ان نمازوں کے ذریعہ سے تو پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک جتنی گناہ جتنی کمزوریاں جتنی سستیاں ہوئیں خدا تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا ان کے لیے اس جمعہ کو کفارہ بنا دے گا پھر اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک جتنی سستیاں ہوں گی جتنی کمزوریاں ہوں گی جتنی غلطیاں ہوں گی جتنے گناہ ہوں گے خدا تعالیٰ ان کو جمعہ کے ذریعے سے معاف کروا دے گا پھر ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک جتنی غلطیاں باقی رہ گئیں جو معاف نہیں ہوئی تھیں جتنے گناہ تھے جتنی سستیاں تھیں سب خدا تعالیٰ اگلے رمضان کے ذریعہ سے ہمیں معاف کروا دے گا اب یہ اسپرٹ ہے جس کے ذریعہ سے ہمیں رمضان میں داخل ہونا چاہیے اور یہی اسپرٹ ہے جسے ہمیں رمضان سے نکلنا چاہیے ہوتا کیا ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہماری توجہ مساجد کی طرف ہو گئی ہماری توجہ کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف ہو گئی ہم نے عبادات کی طرف توجہ کر دی لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آیا تو ہم پھر اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ آئے تو پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے کیسے ہمارا یہ رمضان کفارہ بنے گا ان تمام گناہوں کے لیے یہ تو ہم اور بوجھ لے کر اس رمضان سے نکلنے والے بن گئے خدا تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ایسا کرے کہ یہ رمضان جو ہے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہو اور آئندہ ہمیں ایسے گناہ کرنے سے روکنے والا ہو جائے کہ جو گناہ خدا تعالیٰ پھر معاف نہیں کیا کرتا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں ہی من کامہ للت القدر کہ جو للتُ القدر کی رات عبادت کے لیے کھڑا ہوا کس طرح سے کھڑا ہوا ایک شرط ہے وہ شرط ہے ایمان کی کہ خدا تعالیٰ کے اوپر پوری طرح سے وہ ایمان لانے والا ہو جائے وہ احتسابً اور اپنے گناہوں کو کا جائزہ لینے والا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہوگا اور اپنے گناہوں کا جائزہ لے گا تو پھر اس کے اندازہ ہوگا کہ میرے اس قدر گناہ ہیں اور میرے مقابل پر خدا تعالیٰ کس قدر غفور ہے کس قدر رحیم ہے وہ میرے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو کیوں نہ میں اپنے گناہ کھول کر اپنے خدا کے سامنے رکھوں اور خدا تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف کر دے اگر اس نیت کے ساتھ اس اسپرٹ کے ساتھ اس روح کے ساتھ ایک انسان للت القدر یعنی قدر کی رات کھڑا ہو خدا تعالیٰ کے حضور اور یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اپنے سارے گناہوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے بالکل کھول کر رکھ دے کہ خدا مجھ سے یہ گناہ ہو گئے تو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے غوفر الحم ما ماتدمہ من منظم بھائی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہی ہے حقیقی للۃ القدر کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتہائی بد بخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا یہ آدھا حصہ ہے اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ یہاں پر رمضان کے ساتھ تعلق ہے بات کا اس لیے میں نے وہ والا حصہ جو رمضان سے تعلق رکھتا تھا وہی آپ کے سامنے رکھا تو ہمیں تینوں احادیث جو ہم, میں نے آپ کے سامنے رکھی <coughs> ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً للت القدر کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے اور یہ دعا ہمیں بہت ہی دل کے ساتھ کرنی چاہیے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو جب تمہیں وہ لمحات نصیب ہوں تمہیں احساس ہو کہ اب تم للت القدر کی کے لمحات میں سے گزر رہی ہو تو یہ دعا کیا کرو اللہ معنّّّہ کا افون توحب الفا فاف عنی کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے تو اے اللہ آج میں اپنے گناہ اپنی تمام غلطیاں اپنی تمام کوتاہیاں تیرے تیرے حضور پیش کرتا ہوں تو ہی ہے جو ان کو معاف کر سکتا ہے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے یہاں پر اس زمانے کے امام حضرت مسیح مودیہ سلام مرزا غلام احمد جو کہ غلام ہیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللّہ علیہ و سلّم کے جن کے جھولی میں خود اپنا کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے وہ دیا ہوا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کا ہے وہ ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں استغفار توبہ دو چیزیں ہیں استغفار مدد اور قوت ہے کہ استغفار کے ذریعہ سے ہم خدا تعلی کی مدد اور قوت چاہتے ہیں جو خدا تعلی سے حاصل ہوتی ہے اور توبہ کا مطلب یہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا فرمایا کہ خدا تعلی کی یہ عادت ہے کہ جب اس سے مدد اور قوت مانگو تو وہ عطا کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کی قوت عطا کرتا ہے اور اس طرح جب خدا تعالیٰ نیکیاں کرنے کی قوت ادا کرتا ہے انسان کو تو انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے خدا تعالیٰ سے پہلے ہی مدد مانگی ہوتی ہے اس لیے نیکیاں کرنے کی قوت قائم رہتی ہے تو فرمایا آپ نے کہ اس کا اسی کا نام توبو الا ہے تو اس لحاظ سے جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے اب یہی ہے در حقیقت لالت القدر کہ جب انسان دو کام کرتا ہے پہلا خدا تعلیٰ سے طاقت مانگتا ہے یا کنابودو ناب دو یا کنستین کیا خدا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں میرے اندر تو بہت کمزوریاں ہیں میں تو اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا میں تو بار بار گر جاؤں گا میرے اندر ایسی کمزوریاں ہیں لیکن تیری طرف سے جب طاقت ہوگی تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں گا تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ اور پھر میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عمل کے لحاظ سے دونوں یعنی ان دنوں یعنی آخری عشرہ سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب کوئی دن نہیں ان انیام میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اللہ تعالی کی بندگی پوری طرح اختیار کرنی چاہیے اور تکبیر اور تحمید کہنا اللہ تعالی کی حمد کرنا اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا بکثرت اختیار کرنا چاہیے جہاں تک اس للاۃ القدر کے بارے میں روایات جو ہیں وہ آتی ہیں یا لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کوئی اکثر کے نزدیک یہ ستائیسویں رات ہوتی ہے اور یہ فکس ہوتی ہے اس دن باقاعدہ اس کو ایک سرمنی کی طرح سے منایا جاتا ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کسی جگہ سے بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہو کہ ستائیسویں رات کے علاوہ یہ کوئی رات نہیں ہو سکتی اور پھر اس کو ایک سرمنی کے انداز میں آپ نے منایا ہو اس کے لیے بعض ممالک میں تو تعطیل ہوتی ہے اور تعطیل جہاں نہیں ہوتی وہاں پہ تعطیل لینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں آضر صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت سے نہیں ملتی آ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تم ان کو اس کو یعنی لہر القدر کو آخری اشراء کی تاک راتوں میں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی راتوں میں تلاش کیا کرو در حقیقت یہ وہ لمحہ ہے جس لمحہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام بندے کو ملتا ہے کہ اے اے اے اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اور یہ لمحہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور خاص طور پر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اس لمحہ کو تم زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہو تاک راتوں کے اندر تو حضرت مسیح محدود صلاح وسلام کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے بعض جگہ پر مختلف روایت بھی ہے مختلف سمرات مختلف رات کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے لیکن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح محدودیہ صلاۃ وسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کی ستائیسویں رات جمعہ کی رات ہو تو وہ خدا کے فضل سے بالعموم للت القدر ہوتی ہے پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت بات جو حضم سی محمد وسلام للت القدر کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں للت القدر انسان کے لیے اس وقت اس کا وقت اصفا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو چن لیتا ہے اپنا بندے کے طور پر اپنے محبوب کے طور پر اپنے ولی کے طور پر اور اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنا انتہائی قربتا کرتا ہے تو یہ حقیقتاً للت القدر ہے اس کے لیے تو ایک انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ہر غیر اللہ سے بچا ہر غیر اللہ کی محبت سے بچا مجھے صرف اور صرف تیری محبت میرے دل میں ہو اور میرا اپنا وجود بھی باقی نہ رہے جو بھی ہو میں تیرے لیے زندہ رہوں میں تیرے تیری محبت کی خاطر زندہ رہوں اور جو بھی میرا میری خواہش ہو وہ تیری خواہش کے مطابق ہو یعنی جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے پس یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش ہی للت القدر کا فیض پانے والا بناتی ہے اور رمضان کا مہینہ یہی روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور اگر اور اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو للت القدر پالیں گے اور للہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے ذاکم اللہ سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم الرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں ابھی آپ نے ان کے افتتاحی کلمات سنے جس میں انہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی خاص طور پہ للت القدر کے حوالے سے احادیث کے کی مدد سے انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا اس کی برکات ہیں اور کس طرح اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو رمضان سے متعلق چاہے وہ للت القدر کا کے حوالے سے ہو یا اب انشاءاللہ عید آنے والی ہے عید کے حوالے سے ہو تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کر سکتے ہیں فور فور ون کے علاقے سے باہر جو ہمارے سامعین ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ای میل کے ذریعے اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتا ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں یعنی ٹرانٹو کا ٹیلیفون نمبر ہے یا شمالی امریکہ والا ٹیلیفون نمبر ہے یا ای میل کا طریقہ ہے تو اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں اور اگر ٹیلیفون پہ ہیں تو فضل الرحمٰن صاحب آج کنٹرولس پہ ہیں ان کو بتا دیجیے ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اپنا سوال اس میں مکمل کر لیں. اور پھر ہمارے موزوں مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دے سکیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی مزید وضاحت ہو تو اس صورت میں آپ دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے ساتھ اسی طرح سامعین ہمارا پروگرام انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد باقاعدگی سے اور اس وقت تجرباتی بنیادوں پر ٹیلی فون کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے بڑے عرصے سے ہمارے سامین کی فرمائش تھی کہ آپ کا پروگرام ٹیلیفون پہ پر چونکہ نہیں ہوتا اس لیے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ریڈیو کے سگنل براہ راست نہیں پہنچتے یا صاف نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے میں ہی اس چیز کی شروعات ہوئی ہے ٹرانٹو کے علاقے میں رہنے والے جو ہمارے سامعین ہیں وہ نمبر نوٹ کیجیے سکس فور سیون ٹو فائیو ایٹ اس نمبر پہ انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ ہمارا ریڈیو پروگرام باقاعدگی سے سن سکتے ہیں مکمل پروگرام اور آپ کو فریکوینسی چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں جب یہ وقت ایک فریکوینسی پہ مکمل ہوگا تو ہم دوسری فریکوینسی پہ چلے جائیں گے اور آپ اسی طرح پروگرام سنتے رہیں گے اس کے علاوہ ٹورنٹو کے علاوہ اور بھی کینیڈا کے کئی شہر ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جن کے نمبر مقامی ٹیلیفون نمبر ہمارے پاس ہیں ان ان ٹیلیفون نمبرز کا میں ذکر کر دیتا ہوں یہ نمبر آپ کو ہمارے ساتھ آپ کو فون کرنا پڑے گا میں یہاں پہ عرض نہیں کروں گا لیکن فضل الرحمٰن صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں اس شہر کا نمبر مجھے دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے یہ شہر جو ہیں ان میں بیری کیلگری ایڈمنٹن ہیملٹن مونٹریول اوٹوا سسکاٹون اور وینکوور شامل ہیں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں بیری کیلگری ایڈمنٹن ہیملٹن مونٹریول اوٹوا سیسکاٹون اور وینکوور چنانچہ اگر آپ کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کر کے اپنا ٹیلیفون نمبر یا اپنے شہر کا مقامی ٹیلیفون نمبر جو وہ لے سکتے ہیں اور اس پہ سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لانگ ڈسٹینس کی سہولت ہے پھر آپ کسی بھی شہر کا جو نمبر ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں سامعین یہ جو ٹیلی فون کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد مکمل طریق پہ شروع ہوگا اس وقت یہ تجرباتی بنیادوں پر ہے چنانچہ ہو سکتا ہے آپ بیچ میں آپ پروگرام سن سکیں یا نہ سن سکیں تو اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ اس وقت تجرباتی بنیادوں پر ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یعنی کہ جون کی آٹھ تاریخ سے یہ باقاعدگی سے شروع ہو جائے گا ہفتے ہفتے کے دن جو آپ ہمارا عربی اور بنگلہ زبان کا پروگرام سنتے ہیں وہ سن سکتے ہیں اور پھر نو تاریخ کو جو آج کا پروگرام ہے یعنی جو اردو کا پروگرام ہے وہ سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری سامین آ, آ, ہم آج افطار کا وقت جو ہے وہ آٹھ بج کے ترپن منٹ پہ ہے تو اس وقت تک اگلے پانچ منٹ میں ہم آپ کے ساتھ مہوق گفتگو رہیں گے اور پھر ہم افطار کا وقفہ کریں گے جی صاحب ابھی ایک سوال آ, آیا ہے وہ سوال بھی اہم ہے ایک لحاظ سے جی وہ سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بند اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا جن گناہوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے یہ بات درست ہے کہ کیونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مغفور ہوں میں کر سکتا ہوں جو کچھ چاہوں لیکن میں نے یہ طریق بنایا ہوا ہے کہ جو بندوں کے گناہ ہیں بندوں کے آپ کے مقابل پر وہ گناہ میں معاف نہیں کیا کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں لیکن جب انسان کو للت القدر نصیب ہو جاتی ہے تو وہ بندوں کے گناہ معاف کرنے سے یہ مراد ہوگی کہ خدا تعالیٰ پھر اس کے اندر وہ توفیق ہی نہیں رہنے دیتا کہ وہ بندوں کے خلاف کوئی زیادتی کریں کوئی گناہ ان کے خلاف کریں کوئی ایسی بات ان کے متعلق کریں جن کو کہ بندہ بھی ناپسند کرتا ہو اور خدا تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہو تو اس انداز میں یہ ایک مغفرت ہو جائے گی کہ خدا تعلیٰ نے اس کو اس کے اندر سے گناہ کی توفیق ختم کر دی کہ وہ گناہ نہیں کرے گا پھر ایسا بندوں کے خلاف تو یہ ہوگی اس کی للت القدر تو یہ ہم مضمون کو جاری رکھتے ہیں اب ایک مضمون کا دوسرا پہلو ہے لیکن اگر درمیان میں ہم نے رکنا ہے تو پھر آ... کچھ اور کوئی چیز ہو تو وہ بھی کر لی جائے جی. یا پھر وہ مضمون درمیان میں کٹ جانا مناسب نہیں لگے گا کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ للت القدر جو ہے وہ مجھے نصیب ہو گئی اب مجھے نہ عبادت کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے یہ بہت غلط تصور ہوگا للت القدر کا جی اگر اس سے یہ مراد دیا جائے کہ للت القدر نصیب ہو گئی اب ختم ہو گیا حالانکہ للۃ القدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے برائی کرنے کا مادہ ختم ہو جائے حالانکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ہر قسم کی جو شیطانی جھکاؤ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے جو خدا چاہتا ہے وہی کچھ وہ چاہنے لگ جاتا ہے تو یہ حقیقی للت القدر ہوا کرتی ہے اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے للت القدر میسر آ گئی جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس لیے اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں تو وہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاٹ ایک مومن کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا عابد اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والا بناتی ہے بس جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جاری فیض شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری دعائیں سنا کروں گا تم تم نے میرا قرب پانے کی کوشش کی ہے قدم اٹھایا ہے اور جدوجہد کی ہے تم نے اپنے عہد کا پاس کیا ہے اس کے نگہداشت کی ہے اب اگر تم یہ عمل جاری رکھو تو میں بھی تمہیں نوازتا ہوں نوازتا رہوں گا یعنی بندہ جب رمضان میں روحانی معیار بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا تعالیٰ للت القدر کے نظارے دکھا کر اپنے قریب کرتا چلا جائے گا ایک مومن کی اپنی ذات کے لیے للت القدر کا صحیح ادراک پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ پر مسلم علیہ سات فرماتے ہیں جی ہمارے پاس اب ایک منٹ ہے اور یہاں پہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو ہم درشید صاحب آپ کی اجازت سے روکتے ہیں جی اور سامع جو اب ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ افطار کا وقت جو ہے انشاءاللہ چند لمحوں میں ہوا چاہتا ہے آپ کے خدمت میں اذان پیش کی جائے گی اذان کے بعد پھر نظم یا تلاوت چلے گی اور وہ چلے گی تاکہ آپ اور ہم سب اپنی افطار کر لیں نماز مغرب ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا وقفہ ہوگا جلدی فارغ ہو گئے تو جلدی کھول لیں گے ورنہ اس وقفے کے ساتھ اب اذان کا وقت ہوا ج... ہو گیا ہے آ... ٹورنٹو میں افطار کا آپ کی خدمت میں اذان اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد اللہ علاح اللہ اشہد ولہ علا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 السلام سولا علی فلا الا اللہ الہ الا, إلا اللہ علاح ان محمد رسول اللہ شہد مدر سو لوگ ہیا اللہ اکبر Nabi شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامع الکرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ابھی ہم نے افطار کا وقفہ کیا اب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آ, میں ہوں آپ کا میزبان مکرم نذیر اور کنٹرول پہ ہیں فضل الرحمان صاحب اور اسی طرح آج ہمارے اسٹوڈیوز میں محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور وائس پرنسپل کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آج رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں انہوں نے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے ایک ای میل پہ سوال آیا اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں گا موضوع سے ہٹ کے ہے بہرحال چلیں ایک سوال ہو جائے گا یہ سوال پوچھا ہے اردو میں ہے میں پڑھتا ہوں فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے توفا کا میں کے معنی وفات پانا لکھے ہیں مگر خود براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے تو یہ بظاہر تضاد ہے جی یہ بات بہت دفعہ اس سوال کا یا اعتراض کا جواب دیا جا چکا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے لیکن جواب دینے سے پہلے میں یہ بات جو سامع ہے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ براہین احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد مسیح معود علیہ السلۃۃسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے جو شاع ہوئی اور اس کا سن اشاعت انیس سو بیاسی ہے اور پہلا دعویٰ جو آپ نے کیا وہ سن انیس سو انانوے کا ہے تو یہ دعویٰ سے پہلے کی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس سوال کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کا جواب خود حضرت مسیم و سطح والل سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے ایام الصول اور اس کے صفحہ اکیالیس پہ یہ حوالہ موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں نے براہین احمد یام غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے الہامی غلطی نہیں کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اس کے یہ معنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ معنی نہیں لکھے گئے میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلا جیسا کہ صحف اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا حضرت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ صحاب و نسان لازمۂ بشریت ہے پھر آگے چل کے ہم اس کا دوسری دوسرے انداز میں بھی جواب دے سکتے ہیں حضم سیم علیہ وسلم نے جو کچھ ایام صلیح کی عبارت میں تحریر فرمایا ہے وہ قرآن مجید اور حادیث نبوی کے عین مطابق ہے کیونکہ یہی بات خود آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات میں اللہ تعالیٰ کی وہی سے کہوں تو وہ درست ہوتی ہے یعنی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا لیکن جو بات میں اس وہی الہی کے ترجمہ و تشریح کے طور پر اپنی طرف سے کہوں تو یاد رکھو کہ میں بھی انسان ہوں میں اپنے خیال میں غلطی بھی کر سکتا ہوں یہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پیش کی ہے اب ایک اور جو بخاری میں روایت آتی ہے وہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں فرماض صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر انسا کمات انساؤنا بخاری کتاب و باب التوجہ توجہ اللقلاتے کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح مجھ سے بھی نسیان ہو جاتا ہے تو اس میں واضح طور پر ہمیں ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں بھی کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ حضرت مسیح معودام کو اللہ تعالیٰ نے الحامن اس کے یہ معنی بیان کیے اور اس الحام کی روشنی میں یہ معنی بیان کر رہے ہیں جبکہ یہ بات بہت تواتر کے ساتھ بعد میں حضرت مسیح معود الصۃ وسلام کے اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا جب غلطی اس کے ایک بشری عارضہ کے طور پر ہو جاتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے سامان فرماتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ اس غلطی پر نہ رہے تو پھر حضم سی مدرسۃ والسلام نے اس غلطی کو درست کیا کہ یہ میری ذاتی غلطی تھی اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا الہام نہیں تھا جس کی بنا پر میں یہ بات کرتا چونکہ پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ عام طور رائج تھا یہ غلط تھا تو اس عقیدہ کی روشنی میں میں نے بھی یہ بات کہہ دی تو اس طرح سے حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ بشر ہونے کے ناتے سے ان سے بھی بشری غلطیاں ممکن ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے الہام میں کبھی غلطی نہیں ہوگی تو یہی بات حضم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صادق آتی ہے حضم س سی اللہ صدود کی جو ذاتی تشریح ذاتی مطلب کا بیان کرنا ذاتی طور پر اجتہاد کرنا اس میں غلطی کا امکان موجود ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام میں جو جس کا دعویٰ حضرت سی اللہ علیہ صلاسلام فرماتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً یہ بات کہی ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو بے شک کوئی دکھائے وہ یقیناً ممکن نہیں ہوگی جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ دیا جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید دنور صاحب تشریف فرما ہیں سامین آپ کی خدمت میں آج کا جو پروگرام ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے اور رمضان کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں عبدالرشید انور صاحب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جس کا تعلق رمضان سے ہے جس کا تعلق لقدر سے ہے جس کا تعلق عید سے ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ہمارے موزوں مہمان سے وہ سوال کریں اور اس کا جواب لیں سٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اسی طرح اگر آپ ای کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس اسلام سی اے تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں یعنی ٹیلی فون کال مقامی یا ٹیلی فون کال شمالی امریکہ کی یا ای کے ذریعے تو اپنا نام اور شہر کا نام اس میں ضرور شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ای میں اگر فون کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو بتا دیجئے ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے سوال کا کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت پسند کریں دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے بعد ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں اپنا سوال مکمل کریں اور اکثر ہمارے سامنے توجہ دلاتے ہیں کہ اگر سوال لکھ لیا جائے تو ایک منٹ کا دوران بہت کافی ہوتا ہے گفتگو کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبدالرشید انور صاحب ہیں اور اب ہم ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مہمان جو ہیں وہ لائن پہ ہیں زین صاحب ٹورانٹو سے زین صاحب السلام علیکم و اللہ و برکاتہ جی زین صاحب اسلام علیکم. پیر جی جی جی اسلام علیکم. علیکم السّلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ جی جی مجھے ٹاپک تو آپ کرنے نہیں پتہ چلا کیا ہے لیکن میرے چھوٹے چھوٹے دو تین نوی چھوٹے چھوٹے سوال اگر آپ دیکھ لیں گے اگر میرا مطلب سوال یہ ہے کہ اکثر میں سنا ہے کہ آپ کہیں گے مرزا صاحب مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو جی تو اگر انبیاء یا رسول اللہ کو دوسروں کو بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کہہ کے بلا سکتے ہیں اگر کوئی حرض نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیوں نہیں صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کے صاحب کیوں کہتے ہیں اور دوسرا آپ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جی, یہ ترجمہ جو ہم کر رہی ہیں احمدیوں کے مطابق ترجمہ یہ ہے مطلب کوئی بھی آئے تو آپ پڑھتے ہیں کوئی پڑھتے ہیں تو اگر مطلب کہ پہلے ترجمے ہوتے تھے کیا وہ غلط تھے اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق احمدیوں کے مطابق ترجمہ یہ ہے اور تیسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہزم حضرت آزم علیہ السلام سے وہ اللہ نے جب زمین پہ اتارا نے کہا جی آپ کو جن سے دنیا میں بھیجا ہے تو کیا وہ فزیکلی آئے, آئے تھے کہ وہ چلیے ٹھیک ہے زین صاحب بہت شکریہ آپ کے تین سوال نوٹ کر لیے اور تینوں سوال جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام میں ڈالیں گے تینوں سوال جو ہیں وہ موضوع سے ہٹ کے ہیں موضوع آج کا ہمارا جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے رمضان کے مسائل ہیں رمضان کی برکات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں للت القدر سے مزید تعارف لینا چاہتے ہیں اس قسم کے سوالات ہماری امید تھی کہ آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں باہر صورت آپ کے سوال جو ہیں وہ میں نے لکھ لیے ہیں اگلے ہمارے مہمان ہیں طاہر چودھری صاحب ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں جی طاہر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ جی, یہ میرا سوال ہے جی کہ جی جیسے یہ رمضان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی کوئی لوگ ایک دن پہلے کا رکھ لیتے ہیں یا بعد میں ان کا روزے شروع ہوتے ہیں جی تو ایسی صورت میں للتن قدر کے بارے میں آپ کیا خیال ہے اس کا کہ وہ کئیوں کی طاق رات ہوتی ہے اسی دن کئیوں کی یعنی جفت ہوتی ہے جی جی جی اس میں لال آپ کیا کہاں سے پیش کر بہت اچھا بہت اچھا سوال طاہر صاحب شکریہ آپ کا آپ آئے پروگرام میں اور آپ نے سوال پوچھا مست... <laughs> جی कर... پہلے زین صاحب ٹورنٹو سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سوال کیا اور بہت ادب سے نام لیا مرزا غلام احمد جن کو ہم مسیح مود کہتے ہیں عام طور پر تو اس انداز میں لوگ جو مخالفین ہیں وہ نہیں بلاتے لیکن شاید کسی جگہ ان کو غلطی لگی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا احترام نہیں کرتے ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں کیونکہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگرچہ جھوٹے بوتی یا جھوٹے دوسرے قسم کے لوگ بھی ہوں ان کو ان کو بھی عزت دینی چاہیے ان کو بھی احترام سے بلانا چاہیے ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے تو ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اپنے مخالفین کو کے لیے سخت الفاظ استعمال کریں یا ان کو کوئی گالی وغیرہ دیں تو یہ ہمارا طریقہ کار ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ غلط فہمی ہو گئی ہو کہ ہم سے لفظ صاحب نہ بولا گیا ہو کسی وجہ سے وہ الگ بات ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مخالف ہوں کیسے بھی مخالف ہوں ہم ان کا بھی عزت اور احترام سے ہی ذکر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے ترجمے والی جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے اس میں کچھ پہلو ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے ضروری ہیں خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن کریم کے ساتھ اننا نہن و نزل نزذکرا و انا نَحنو وَإنَّا لَهُ یہ وعدہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ قرآن کریم کے مضامین کے ساتھ بھی ہے کسی حد تک لیکن خاص طور پر جو ٹیکسٹ ہے عربک ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھے گا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جس قدر بھی مسلمان ہیں دنیا میں سب کا ایک ہی قرآن ہے اور یا عمومی طور پر ایک ہی قرآن ہے نہ احمدیہ قرآن میں فرق ہے نہ سنی قرآن میں فرق ہے نہ کسی دوسرے قرآن میں فرق ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں لیکن جو فرق ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں وہ فرق صرف کاؤنٹنگ کا ہے کاؤنٹنگ کا اس طرح سے ہے کہ تمام دوسرے لوگ اس کی ہماری اپنی ریزنز ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ کو ایک آیت قرآن کریم کی شمار نہیں کرتے جب کہ ہم بسم اللہ کو پہلی آیت ہر چیپٹر کی شمار کر کے پھر آگے چلتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے نمبر میں اور ان کے نمبر میں ایک نمبر کا فرق پڑ جائے کرتا ہے جو آیت نمبر ایک ان کے نزدیک ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک نمبر دو ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی آیت ہم نے زائد کر دی ہے یہ نہیں کہ کوئی آیت وہاں پر موجود نہیں اور ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ بسم اللہ کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا اور ہم نے کاؤنٹ کر دیا اب رہی ترجمے کی بات ترجمہ جو ہے وہ ہر کوئی ایسے کرتا آیا ہے اور کرتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے حفاظت کے انتظامات بھی ہوں گے لیکن ہر ایک انسان اپنا اپنا ترجمہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے ابتدائی طور پر اردو میں ترجمہ جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے کا کئی سو سال چند سو سال پہلے کا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں باقی زبانوں کے تراجمے بھی ہیں تو جب ہم کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا ترجمہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ترجمہ کی ذمہ واری لیتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ ترجمہ کیا ہم یہ پوری طرح سے بتانے کے لیے تیار ہیں کہ جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کے الفاظ کا یہ ترجمہ کیا اس کے پیچھے یہ یہ ریزنز ہیں تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو جہاں پر بھی جس بھی کسی لفظ کا آپ ترجمہ جس کے ساتھ آپ متفق نہ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ آپ کے قرآن کریم میں میں نے یا ترجمے میں میں نے پایا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں چاند کے الفاظ کی میں مثال دے دیتا ہوں ابھی میں نے ایک مثال دی تو کے لفظ کی توفی کے لفظ کی اور اس کی اس کا ترجمہ ہم مختلف انداز میں کرتے ہیں جس کی ہمارے پاس ریزنز ہیں اور دوسرے لوگ اس کا مختلف ترجمہ کرتے ہیں تو ایک بہت سارے اور بھی مواقع ہیں جہاں پر ترجمہ میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے کا پورا ترجمہ سب لوگوں کا غلط ہے لیکن بعض مقامات پر لو بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے ترجمہ کرنے میں اور کچھ جو خیالات پہلے سے مقبول تھے یا دنیا میں پائے جاتے تھے یا مسلمانوں میں پائے جاتے تھے ان خیالات کے تحت آ کے انہوں نے وہ ترجمے کر دیے جو کہ قرآن کریم کے خلاف تھے قرآن کریم کے مضامین کے خلاف تھے قرآن کریم کی شان کے خلاف تھے خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف تھے اس لحاظ سے وہ تراجم جہاں پہ غلطی لگی وہ جزوی طور پر وہ تراجم درست نہیں تھے اب تیسرا سوال آپ کا یہ تھا آدم علیہ اللہ کو زمین پر اتارا یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ ہم بات کو اس طرح سے نہیں مانتے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک لمبے پروسیس کے بعد جب زمین اس قابل ہو گئی کہ اس کے اوپر زندگی ممکن ہو سکے تو پھر ایک ایولیوشن کے عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ انسان کو اس زمین پر پیدا کیا اور وہ ملین سال پہلے کی بات ہے اور اس کے ایک لمبے عرصہ کے بعد ہمارے تو بہت نزدیک کا عرصہ ہے یہ انسانی تاریخ دیکھی جائے تو جیسا بائبل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور باقی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کا وقت تو صرف چند ہزار سال پہلے کا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السّلاۃ والسلام کوئی جنت ایسی نہیں تھی جو کہ آسمانوں پر واقعہ تھی جہاں سے پھر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا یہ بات درست نہیں یہ غلط ہے یہ غلط تصور غلط ہے قرآن کریم کے خلاف ہے قرآن مضامین کے خلاف ہے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ جسمانی طور پر وہاں سے اترے اس جو خیالی جنت کسی نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ ماہم منہاب مخرجی مخراجین کہ تم پھر اس سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے تو یا تو پھر قرآن کریم سچ کہتا ہے یا پھر یہ ان لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ سچے ہیں دونوں میں سے ایک چیز سچی ہو سکتی ہے یا ان کے نظریات یا قرآن کریم قرآن کریم تو واضح طور پر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جنت میں ایک دفعہ کوئی داخل ہو جائے تو اس میں سے کسی کو نکالا نہیں جاتا تو یہ ایک آگے اور لمبی گفتگو ہے کہ کس طرح سے اور کس آدم کا ذکر ہو رہا ہے کس انداز میں ذکر ہو رہا ہے احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آدم ایک نہیں بہت سارے آدم گزرے ہیں جو ہمارا آدم ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں جو ہماری سویلائزیشن کا آدم ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ ایک ایسے مقام پر تھا جہاں پر باغات تھے جہاں پر سکون تھا اور کوئی ایسے جگڑے فساد نہیں تھے تو پھر ایسے مقام کے اوپر ان جگڑے فسادات کو جگہ دے دی اور اس میں شیطان صفت لوگ آ گئے جنہوں نے اس کی جو جنت ظاہری شکل میں بنی ہوئی تھی اس کو اس حالت میں رہنے نہیں دیا یہ مراد ہے آدم کا جنت سے نکالے جانے کا ورنہ یہ جنت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ آسمانوں پر ہو اور جس کو بارے میں قرآن کریم میں وعدہ دیا جاتا ہے یہ وہ والی جنت نہیں تھی جس میں تھے اور جس سے ان کو کہا جائے کہ نکالا گیا تھا اب مکرم طاہر چودھری صاحب کا جو ہے سوال یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کی وضاحت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ وعدہ کیا کہ للتُ القدر کی خواہش رکھتے ہو تو پھر رمضان کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو اس کا مطلب کیا ہے طاق رات بنتی ہے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مختلف کیلنڈرس کے لحاظ سے مختلف طریقے سے چاند دیکھنے کے لحاظ سے اس میں فرق جاتا ہے تاک جفت بن جاتا ہے اور جفت تاک بن جاتا ہے وہ ایک سوال ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تو کیا ہوتا ہے ایسی صورت کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے بزرگوں کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریب قریب کے جو شہر تھے ان میں بعض دفعہ ایک دن کا فرق پڑ جایا کرتا تھا عید کا شام سے لوگ آئے اور قریب کے اور دوسرے علاقوں سے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کل چاند دیکھ لیا تھا اور انہوں نے روزہ بھی رکھ لیا تھا تو ادھر چونکہ جہاں پر آضر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے وہاں پر چاند نظر نہیں آیا تھا تو پھر کیا یہی سوال وہاں پہ نہیں اٹھے گا یقیناً اٹھ سکتا ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی رات دکھائی جاتی ہے اور کوئی رات ممکن نہیں جیسا کہ ہم نے پرانے بزرگوں کے حالات بھی پڑھے ہیں ان میں بعض اوقات ایسے ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ جہاں پر ایک ہی دن میں عید شروع ہوئی بلکہ وہاں پر انہوں نے ایک مختلف دن بتایا کہ مجھے للاۃ القدر اس دن نظر آئی اور ایک اور بزرگ نے ایک مختلف دن بتایا تو اس میں ہر انسان کی للات القدر الگ الگ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ مختلف راتیں دے دی ورنہ اللہ میاں ایک ہی رات دیتا کہ ایک ہی رات میں تم تلاش کرو للاۃ القدر کو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف راتیں دی تو خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بیماری کی وجہ سے اس رات پر خدا تعالیٰ کی وہ عبادت نہ کر سکے اور یہ گھڑی اس کو کسی اور رات میں نصیب ہو جائے تو یہ بالکل ممکن ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے رات خدا تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا بہت فیاض ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو محدود نہیں کیا کرتا وہ اپنی رحمت کو وسیع رکھتا ہے اور اس للت القدر کے لحاظ سے بھی اس نے اپنی رحمت کو وسیع رکھا ہوا ہے تو اس میں یہ بالکل کوئی ایسی خدشے والی بات نہیں جس نے تاک رات سمجھ کے جس نے تاک رات میں اب یہ بات اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں جس نے تاک رات سمجھ کے اگرچہ دوسرے کے نزدیک وہ جفت رات تھی وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کی نیت درست تھی اللہ تعالیٰ نے جو جو کہ رسول نے جو شرطیں رکھی وہ صرف دو چیزیں ہیں و احتسابً ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کو اپنی کمزوریوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کی اگر اس میں صدقہ گیا اگر اس میں سنجیدگی گیا گئی اگر اس میں خلوص آ گیا تو پھر خدا تعالیٰ اس کی اس لجاجت کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی للت القدر اس کو عطا کر دیا کرتا ہے تو اس میں محدود کرنے والی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم للتُ القدر کو صرف ایک رات تک ہی محدود کر دیں کہ ایک ہی رات تھی وہ بس گزر گئی اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے دروازہ بند کر دیا یہ باتیں غلط ہیں الضرت صلی اللہ علام کے زمانے میں بھی مختلف صحابہ نے بھی جو مختلف انداز میں یہ روایات بیان کی کسی کو کسی رات للت القدر کا احساس ہوا کسی کو کسی رات للت القدر کا احساس ہوا جذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو ون اسی طرح ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس یعنی تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں یعنی ٹیلی فون کے ذریعے مقامی ٹیلی فون یا شمالی امریکہ والا ٹیلی فون یا ای میل کے ذریعے تو اس میں اپنا نام اور شعر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں کنٹرولز پہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فضل الرحمن صاحب ہیں ان کو بتا دیں اور اگر ای میل میں ہیں تو ای میل میں ذکر کر دیں ہم شعر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں سوال مکمل کیجیے اس میں اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید وضاحت آپ چاہتے ہیں تو دوبارہ فون کر لیں چند منٹ کے توقف کے ساتھ اسی طرح سامین آپ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam آف اسلام ڈاٹ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور سامعین ایک اور یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے خوشخبری میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی سامعین نے ہماری ہمیں توجہ دلائی تھی کہ آپ اپنا پروگرام ٹیلی فون پہ کیوں نہیں سناتے یعنی ٹیلی فون نمبر پہ کال کریں اور اس پہ پروگرام سن سکیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس یہ سہولت ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ کا جو پروگرام ہوگا وہ باقاعدگی سے اور آج کا پروگرام تجرباتی بنیادوں پہ ہے اس لیے ممکن ہے آپ کو مکمل پروگرام نہ سنائی دے اس کے لیے جو ٹرانٹو کا نمبر ہے وہ ہے سکس فور یہ نمبر ہے ہمارا اور اس پہ آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ پروگرام سن سکتے ہیں ہفتے اور اتوار دونوں دنوں کا اور ٹرانٹو کے علاوہ کئی شہر ہمارے ساتھ اس سہولت میں شامل ہو چکے ہیں ان میں بیری ہے کیلگری ہے ایڈمنٹن ہیملٹن ان شہروں میں آپ مقامی ڈائل کر کے یہ سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ان کی کال لیتے ہیں پہلے زین صاحب اینڈ ٹورانٹو سے جی زین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام رحمۃ جی آپ پہ جی بسم اللہ جی بتائیے بس انڈرسٹینڈنگ ہوئی سمجھ نہیں سکے شاید میں سمجھا رہا رہے جگہ بات تو اپنی وہ میں یہ پوچھا تھا میں نے اصل میں کہ جیسے ہم کہتے ہیں مرزا غلام صاحب بولتے ہیں کوئی مطلب صاحب کا لفظ بولتے ہیں نا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ دوسرے انبیاء اکرام ہے جیسے عباسلم کچھ بھی دوسرے جتنے بھی تو ان کو ہم علیہ السلام کی وجہ صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے پھر اگر کوئی مذاکرہ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو بھی ایسے کہا کریں اگر ہے تو پھر آپ ان کو بھی کیوں کہتے ہیں ان کو بھی پھر آپ جو بھی پھر جو کہہ سکتے کیا کہ یہ میں کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے شکریہ وضاحت ہوگی آپ کا دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں سید صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کا نام نہیں میں پڑھ پا رہا بنارسی جی سید بنارسی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ جی آپ پہ ہیں بات کیجئے وعلیکم السلام کوئی سوال نہیں ہے بس عید ہے جو علیم کہہ سکتے ہیں بوت کو ہے یا جمعرات کو جب بھی چاند نظر آئے گا عید ہے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں چلیے بہت شکریہ آپ کا سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا جی زین صاحب کے سوال سے جی جی اللہ زین صاحب شکریہ آپ کی وضاحت کا میں واقعی اس پہلو کو نہیں سمجھ سکا تھا ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں جب بھی ان کا نام آتا ہے اسی طرح سے ہم باقی انبیاء کو بھی علیہ السلام ہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ہم تو ہر نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کی خاص عزت کرتے ہیں اور یہی ہمیں قرآنِ کریم سکھاتا ہے کہ ہم ہر ایک کی صداقت کو مانتے ہیں اور ہر ایک کی صداقت کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کا عزت اس کی عزت کرنا اپنا لازمی فریضہ سمجھتے ہیں تو نہ تو یہاں پر صرف ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا لفظ صرف ان کے لیے استعمال نہیں کرتے یہ علیہ السلام کا لفظ ہم تمام انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جہاں تک ان کی طرف سے مبارکباد کا سوال ہے شکریہ جزاک اللہ آپ کی طرف سے مبارکباد ملی حقیقتاً دیکھا جائے تو اسلام ایک انتہائی خوبصورت مذہب ہے اور اسلام میں تمام دنیا کے مسائل کا حل بھی اسلام کے پاس ہی ہے اسلام نے ہمیں دو کیلنڈرز دیے ہیں ایک شمسی کیلنڈر ہے ایک کمری کیلنڈر ہے اور اسلام نے کہا ہے کہ دونوں کیلنڈرز جو ہیں بہت ہی مفید ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں تو ایک خاص حکمت ہے اسلامی مہینوں کی کمری کیلنڈر کے ساتھ اور ایک خاص حکمت ہے بعض دوسرے واقعات کی جو کہ شمسی کیلنڈر کے ساتھ بلکہ میں آپ کو اور ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ احمدیت نے ایک ہجری شمسی کیلنڈر بھی بنایا ہے وہ اس کی اس کے اپنے فوائد ہیں ہجری شمسی کیلنڈر کے فوائد یہ ہیں کہ بعض واقعات کے نام کے اوپر ہم نے ان مہینوں کے نام رکھے ہیں اس سے چونکہ شمسی کیلنڈر میں موسم تبدیل نہیں ہوتا دسمبر میں ایک خاص موسم ہوگا جنوری میں ایک خاص موسم ہوگا جون اور جولائی میں ایک خاص موسم ہوگا تو ان واقعات کے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعات ایک عام آدمی کو بغیر تاریخ کی گہرائیوں میں جائے گی کہ یہ واقعات کن کن مہینوں میں ہوئے تو یہ ایک الگ چیز ہوگی اور انشاءاللہ جب آپ لوگ ہماری اس بات کو سمجھیں گے کہ اسلام کا ایک غلبے کا ایک یہ بھی مقصد یہ ہے کہ اسلامی روایات کو قائم کیا جائے تو اس وقت یہ کیلنڈر بھی رائج کیا جا سکتا ہے لیکن دونوں ہی اس کے اندر موجود ہوں گے شمسی بھی اور قمری بھی کیلنڈر دونوں ہیں اس لحاظ سے لیکن یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا تھا کہ قمری کیلنڈر میں ہم چاند کو دیکھ کر یا روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی روزوں کا آغاز کرتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم عید مناتے ہیں تو دیکھ کر منانے کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ دو طرح سے دو طریق رائج تھے دنیا میں ایک اندازے کا طریق تھا اور ایک دیکھنے کا طریق تھا اندازے کا طریق جو ہے نجومیوں کا طریق ہے وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کسی بھی سائنٹیفک فیکٹ کے اوپر وہ بیس نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رویت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے وہ قرآن کریم میں فرمایا من شاہدہ من کو مشاہرہ یا ہو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے تو روزہ رکھے اب شہادت کا لفظ استعمال ہوا شہادت میں آنکھوں کی شہادت بھی ہو سکتی ہے اور دوسری شہادت بھی ہو سکتی ہے تو اس انداز کے اوپر بیس رکھ کے ہم ہمارے نزدیک یہ عید کا دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہوگا کسی اور وقت ان شاء پھر اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی جائے گی جی اس کے ساتھ ہمارا اس فریکوینسی یعنی ایف ایم ہنڈریڈ سیون کی جو فریکوینسی ہے ہمارا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے عبدالرشید انور صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا انٹرولس پہ فضل الرحمن صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سب سے زیادہ سامین آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں آئے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی چندی لمحوں میں آپ سے ایم 530 پہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کی اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ahmadiyat zindabad zindabad جائے